یہ آری اب فلسفہ رسالت کی آیت سورت النساء آیت نمبر ایک سو پینسٹھ رسولم مبشرین و منذرین یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنانے ایمان <laughs> والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری اور ایمان لا لانے والوں کو اور انبیاء اکرام علی مسلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے اور کیوں اللہ یقون ہی فٹ جا تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر اللہ ہی فٹ اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اللہ ہم تجھے مان لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے ہر آخری معنوں میں آخری درجے میں اریا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا رسولوں کے ذریعے تاکہ کسی بھی انسان کے پاس قیامت والے دن اللہ پر حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو پیغام نہیں آیا اس لیے میں نے توحید کا اقرار نہیں کیا اللہ یقون الس تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ حجہ اللہ پر کوئی حجت بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد بکال اللہ عزیزن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ بغیر انبیاء کرام کے ہی لوگوں کو ردائط دے دے لیکن حکیمہ ہے وہ حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انبیاء اکرام علی مسلام کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچائی اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں حق بات پہنچانے دیں لیکن یہ طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا لہٰذا اب رحمانی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے جو بھی رسولوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ شیطانی توحید پر ہوگا اور اس پر تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منقر منکرین, منکرین حدیث کے رد میں جو گفتگو کی ہے ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی جو مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ہماری اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ شیطانی توحید ہے کہ انبیاء اکرام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی شرح رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ماننا ہے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا ہے یا میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں بھی آیات اور احادیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے دو علوم کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے پہلا نالج ہے ایکوائرڈ نالج جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں مشاہدات اور تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا علم دا نالج اوبینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از نون ایز سائنس انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے تو یہ ڈیفینیٹ علم انسان کو حاصل ہوگا یہ بالکل ڈیفینیٹلی میں اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دیا جس کا ذکر سورت البقرہ کی آیت نمبر اکتیس کے اندر موجود ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا فرشتے نہیں بتا سکے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں بدیت کر دیا گیا جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پورے آم کا درخت اس ایک گٹھلی میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو درخت بننے کے لیے آٹھ سال کا کم مطلب چاہیے ہوتا ہے اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی جو اللہ تعالی نے علم داخل کیا تھا سائنس کا آبزرویشن اور ایکسپریمنٹ اس کو دس ہزار سال لگے ہیں آج اس محج پر پہنچتے ہوئے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائے تو ان کی اکلیں دنگ رہ جائیں یہ وہی علم علم علمسما اسی کی امپرووڈ اور ایوالوڈ فارم ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی ہے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے تو علم الاسما کیا چیزوں کے نام پھر آگے سے چلنا شروع ہو جاتا آج انسان نے ایسے جہاز بنا لی ہیں جو ساڑھے چار سو پانچ سو مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑ لیتے ہیں اور باہ بازت پھر زمین پہ اتر دیا آ جاتے ہیں تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے اس پر میں نے دو سات کے شروع میں ایک لیکچر دیا تھا ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک ریسرچ اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اردو میں سوا گھنٹے کا اس میں میں نے ایکوائرڈ نالج کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے جس طرح قرآن و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے اس طرح یہ بھی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فزیکل فینومن آف نیچر کا علم ڈیفینیٹ ہے تو یہ جو ڈیفینیٹ علم ہے اس نے بھی آج انسان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگوں نے آبزرویشن کے ذریعے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ یہ کائنات ایٹ رینڈم نہیں چل رہی بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہی ہے اور وہ آج موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر گھنٹوں چاہیے وہ لیکچر اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ پہلا علم ہے ایکوائرڈ نالج کا اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ہے ریلڈ نالج وہی کا علم یہ علم نور نورا نور ہے کہ ایک کسی شخص کو بلی ہدایت تو مشاہدات اور تجربات سے ہو ہی جانی تھی کہ یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے بنی ہے ایک بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود پلاسٹک جمع ہوا اور اس میں پھر پلاسٹک گھس گیا اور پھر لوہے کا اسپرنگ بن گیا اور سیاہی آ اور یہ خود بخود بال پوائنٹ تیار ہو گیا کسی کو ویم بھی نہیں آتا اور اتنی کمپلیکس مخلوقات کا بن جانا خود بخود یہ ناممکن ہے ایک انڈے میں سے چوزا بن جانا ناممکن چیز ہے بغیر اس کے کہ کوئی ڈیوائن سورس جس کو آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی یہ سوپر نیچرل اتارٹی یہ سپریم بینگ وہ اللہ کون ہے اس میں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کی. تو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کے طور پر پھر وہی کا علم بھی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا اس کا ذکر بھی صورت البکرا کے سیم اسی چوتھے رکو میں آیت نمبر 38 میں ہے النحب منہا جمیہ ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ فائمہ یا اتی من اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے فلاحل تو جو کوئی پھر اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم قیامت کفل ہو کر زبو بھی اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھجلا دیں گے اصحاب النار پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوستی ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے آباد تو یہ دوسرا علم ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بیست کا مقصد کیا ہے اب اس آت کے کانٹیکس میں سات آیات اور پانچ صحیح آدیش کی روشنی میں میں مزید گفتگو کروں گا لہٰذا میری طرف اٹینٹو ہو جائیں اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر چلیں گے یہاں پر رسولوں کی بیست کا فلسفہ بیان ہوا صورت النساء آئے نمبر 165 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کوئی بندہ ہو جتنا قائم کر سکے حالانکہ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا تھا اس جبلی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومین آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دی چیزیں لیکن پھر بھی نور العرا نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم وقتاً فوقتاً عطا فرمایا سورہ بنی تعیل کی عائد نمبر پندرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بماکنہ مغدبینہ حد تا نبراتا رسول ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیجتے یہ جی اللہ کے رحم اور کرم کا تقاضا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی عذاب دیتا ہے جبلی ہدایت کی وجہ جب جبلی ہدایت اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج ہالی وڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یہ جو ہماری انسٹنگ کے اندر جبیلی ہدایت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے یہ جبیلی ہدایت جو ہماری انسٹنگ کے اندر ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کوئی انبیاء اکرام نہ بھی آتے نہ کتابیں ہوتی اس جبلی ہدایت کی وجہ سے ہی انسان برائی سے بچ سکتا لیکن انسان کے نفس کی خرابی اور اوپر سے شیطان ایز اے کیٹلسٹ اس کا کام کرتے ہوئے اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیا تو اللہ تعالی نے پھر آخری درجے میں حجت تمام کی کہ انبیاء کرام کو بھیجا اور اپنے پر خود ہی لازم کر لیا و ماکن نہ معذبین حق رسولا بنی سرائی آیت نمبر پندرہ کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول نہ بھیجتے پھر ایک دوسری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر چوبیس وہ انت اللہ فلا فی ہاں نذیر اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا آیت نمبر تین سورت النحل آیت نمبر چھتیس ولاقت باد نفی کل امت رسولہ انی بد اللہ وجتا نبود ہم نے تمام امتوں میں انبیاء کرام کو بھیجا رسولوں کو بھیجا ایک ہی مرکزی دعوت دے کر انی اب اللہ کی عبادت کرو اللہ کی وجتنب نب اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے الہ جو ہیں جھوٹے خدا جو ہیں شیطان ہے اس کا اجتناب کرو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو آیت نمبر چار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بیا کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے لیکن سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس ومار صلی اللہ کا اللہ کا پتلنا کی بشیروں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت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 آج صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر علم وحی اور علم سائنس یعنی رویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج جو ہے اس کے حوالے سے ڈومین کیا ہے ان دونوں علوم کی تو بھائی ایک بات کلیئر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو تباہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور بلیو کو بھی کہتا ہے یہ کوشچنیبل ہے جس کا ایپکس جو ہے وہ ٹین کمانڈنٹ کے نام سے ہمارا ریسرچ پیپر نمبر سیون سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے ٹین کمانڈنٹ جو تورات اور انجیل میں تھیں اور قرآن پاک میں اس کا ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سترہ سے لے کر تیرہ سے لے کر انتالیس تک سترہ آیات کے اندر اس میں نائنتھ کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سکف مل کبی ابن سما ول بترا ولپوادا کلو الا اکتانا مسکولا اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں بے شک کان آنکھیں اور عقل ان تین آزاد کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومینٹس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی فواد کا ترجمہ عموماً قرآن پاک کے اندر لوگوں نے دل کیا ہوتا ہے حالانکہ اس کی کوئی گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے فواد جو ہے یہ فعیب سے نکلا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں بھجیا جیسے آپ کبھی جو ہے وہ گوشت کو بھونے تو تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھجیا یعنی کنکلوڈ کیا ہوا علم تو فواد کہا جاتا ہے جو کنکلوڈ کیا ہوا علم ہو یا علم کنکلوڈ کرنے کا انسٹرومنٹ اور وہ ہے عقل تو کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل آنکھ کان اور عقل یہ تین انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے انسان ان حواس خمسہ کو یوز کر کے علم حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر نبے کروڑ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اپنے ایک سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو جب وہ بدلتی ہے اپنا سینگ تو اس کی وجہ سے زلزلہ اس کے لیے نہ تو ریویڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں سائنس قرآن دو لوم کو مانتا ہے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا سائنٹفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹ جو ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے یہ لہوسک کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر حالانکہ نہ تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریویلڈ نالج میں ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں ان دونوں علوم میں سے ایک علم سے اس کو سپورٹڈ ہونا چاہیے بات ورنہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہوگی آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں گورے وہ یہ باتیں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نوسط کی نشانی کی. کیوں کہ وہ اکل استعمال کرو اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے وہ لوگ اسلام کی طرف آئے کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا ہو ہے اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خطبات دیے تھے نا چھ خطبات تھے ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اسلام اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ دا انر کوف پرنٹ ویسٹرن سیولاشن از پورانک بکاز بیسڈ اپان ڈیفینیٹ نالج کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے اندرونی بہ وہ قرآن پر بیس کرتا ہے کیوں؟ کہ وہ ڈیفینیٹ علم پر ہے اور قرآن ہی یہ کہتا ہے ولا تک مار رہی صلاح کبھی انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں کلو بے شکان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے ہاتھ بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو یہ جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی کہ انر کور جو ہے وہ کورانک ہے اس لیے کہ وہ ان کے اوپر بنیاد کرتی ہے اب آج کے جدید دور کے اندر ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنٹفک فیکٹ کی بنیاد پر کہ جو یورینیم ہے اس کی ریڈیشن جو ہے وہ سکن کینسر کاز کر سکتی اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وہی کے علم لیکن اسی وہی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائڈ نالج ہے ڈیفینےٹ سائنس کا علم جو پرو ہو چکا ہو نہیں تھوریز نہیں جو واقعی ہی پروو ہو چکا ہو جس طرح کے ہم نے تجربات یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے وہ بالکل اسی طرح ڈیفینےٹ ہے جیسے کہ وہی کا ہے کیونکہ یہ فیزیکل فینامین آف نیچر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں اب یہاں پر میں اپنا پرسنل واقعہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل واقعہ یہ ہے بھائیوں کہ آج سے تقریباً دو سال پہلے راول پنڈی میں ایک مشہور جگہ جس کو ویسٹ کہتے ہیں چور چوک کے پاس تو چوڑ چوک سے ایک سڑک نکلتی ہے مسریال روڈ اس روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اڈا آتا ہے سوزوکیوں کا جس کے پاس قبرستان بھی ہے اور وہاں پر ایک بورڈ کا درخت اس بورڈ کے درخت کے نیچے ایک مجوب ٹائپ کوئی بندہ تھا جس نے آگے ڈیرہ ڈال لیا وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کرتا تھا اور نہاتا تھا نہ دھوتا تھا جسم سے بھی بدبو آتی تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کی زمین بڑی زرخیز ہے ایسے لوگوں کے لیے تو عورتیں اس سے تعویز لکھوایا کرتی عورتوں نے جب آنا جانا شروع کر دیا تو گرمیوں میں اس بورڈ کا جو درخت تھا اس کے نیچے ڈرائیور جو ہے وہ گرمی میں آرام کیا کرتے تھے جب وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس بابے کو اٹھا دیا اللہ کا کرنا کیا ہوا اگلے دن بڑی زور سے آندھی چلی اور وہ درخت گر گیا اگلی بات آپ خود ہی سمجھ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ اتنی اللہ والی ہستی تھی ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی ختم کر دیتا ہے حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ اگر بابا اس درخت کے نیچے ہوتا تو مر جاتا نیچے آ کے یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا اس طرح نہیں ڈواز جائے گا کیونکہ رزلٹ فکس کیا ہوا نا پہلے تو میرے پاس ایک بھائی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورت ہے اس حوالے سے تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے تو میں نے اس کو وہی بات کی کہ علم ایک ایکوائرڈ نالج قرآن میں تو ایسی بات کوئی نہیں موجود کہ اس قسم کے تری شخص کو اگر اٹھایا جائے کسی جگہ سے تو اللہ کی طرف سے احتاب آئے گا اور درخت گر جائے گا ہاں اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج میں تلاش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ درخت گرنے کے قریب ہو تو وہ بھائی اگلے دن گئے میں نے ان کو کہا آپ نے جا کے اس درخت کو چیک کرنا ہے تو انہوں نے درخت کو دیکھا تو اس کی صرف کھال باقی تھی اندر سے ساری دیمک چاٹ چکی تھی اس کو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی یہ بھی ہمیں پتا ہے ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹ سکتی کئی مہینے تاج چاہیے اتنے موٹے درخت کو کاٹنے کے لیے تو آلریڈی اس درخت کو اندر سے دیمک کھا چکی تھی وہ آندھی آئی اس وقت اس نے گرنا ہی گرنا تھا وہ خام تھا اس بزور کی کرامت باندھ تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ریلیٹ کرنا شروع کیا جائے کتاب و سنت میں اگر دلیل موجود نہیں پھر سائنٹفک علم کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی پرابلم کا سولوشن مل جاتا ہے اب یہاں پر ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائیو اگر کوئی شخص مردہ گندا کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ دو جمع دو پانچ کے برابر ہو گئے تو آپ مان لیں گے آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کٹوت کر کے دکھا رہے تو بھائیو اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں یہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا تو وہ کر کے دکھا دیا وہ تو یہ کہتے ہیں چاہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ ہم دو جمع دو برابر ہے چار جتنی اہمیت بھی اس کتاب کو نہیں دیتے تو جس طریقے سے میتھمیٹکس کا فارمولہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا کسی کے اس قسم کے شوزے دکھانے سے قرآن اور حدیث بدرجہ نہ غلط ثابت نہیں ہوگا دنیا کے سارے کے سارے بزرگ ہندوؤں کے بزرگ کرسچنز کے بزرگ عیسائیوں کے بزرگ بڑے بڑے پادری ہیں ان میں بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں سو کالڈ قسم کی کرامت کو ہم مانتے ہیں لیکن کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ کا کرم ہوتا ہے مورزے میں ہو سکتا ہے کہ بعض موزاد اللہ تعالیٰ کسی پروفٹ کو تفویض کرتے لیکن اکثر مرزاد بھی امبیا کے اختیار میں نہیں ہوتے ہاں جب اللہ دے دے وہ الگ بات ہے جیسے داود علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ موضوع تھا وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی اس قسم کے جو موضاء جو پرماننٹلی کسی پرافٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے وہ الگ بات لیکن غیر نبی کے لیے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم کسی بھی شوبزاباد کے کہنے پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولہ 2 پلس ٹو از اکو ٹو فور کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح اس لیے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم سے یہ بات کر رہے لیکن یہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسی حوالے سے بیان کرنا لیکن وہ بڑی تحمل سے سننے والی ہے شاید آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے کتاب السنت کے سامنے بھائی وہ صحیح مسلم میں تین احادیث ایسی ہیں اوپر تک کتاب الفضائل چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں سیکنڈ لا یا لاسٹ باو اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے اور کن معاملات میں ہمیں اختیار ہیں تین حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اوپر تلے لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6126 6127 اور 6128 یہ بہت ڈینجرس احادیث ہے اگر سمجھنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں امام مسلم کا یہ امت پر احسان ہے ان حدیثوں کو نقل کر دینا یہ حدیثیں مصنف امام احمد میں بھی ہیں سنبن معاجہ میں بھی ہیں لیکن صحیح مسلم کیونکہ اس پر اتفاق ہے اس حوالے سے اس میں اس کا آنا بہت اہمیت کی حامل ہے یہ چیز وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شیف تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو انصار ہیں وہ گرافٹنگ کرتے ہیں پیمنکاری کھجوروں کو پیون لگاتے ہیں اس کے نر اور مادہ کو ملا کر اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے اس کو گرافٹنگ کہا جاتا ہے انگلش میں کاری کہا جاتا ہے اردو کے اندر یہ حدیث مشہور ہے تعبیر نقل ونی کھڈلیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ پیون کاری نہ کرو تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رائے دی ان کو کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا ظاہر صحابہ کرام امردوان تھے وہ انہوں نے اس سال پیون کاری نہیں کی اور ان کی فصل نے بہت کم پھل دیا پھر وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ عزیز چار صحابہ سے ہے کسی یہ غریب عزیز نہیں ہے چار صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا اور دیکھیں اس زبان ہماری ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی وہ تینوں حدیثوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ موجود ہیں وہ میں ایکزیکٹ وہاں سے بیان کر دیتا ہوں چھ ایک سو چھبیس نمبر حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ہے کہ جو بات تم نے تجربے سے حاصل کی ہے نالج آف گینڈ تھرو ایکسپیریمنٹ اینڈ آبزرویشن یہ وہی ایکوائرڈ نالج سائنس جو تم نے بات تجربے سے حاصل کی ہے کہ تمہیں نفا پہنچاتی ہے اسی بات پر عمل کرو اور میری رائے پر عمل نہ کرو البتہ اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بیان کروں اس پر عمل کروں باقی جو میری ذاتی رائے ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے دوسری حدیث جو کبجیکٹ ساتھ 6127 ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس کو دیکھ لیا کروں اگر میں تو اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو تم پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور جو تیسری حدیث ہے نا جی اس میں تو بہت سخت الفاظ چھ ہزار سے ہی مسلم ہے تم آلام بھی امر دنیا دے. تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنالٹی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم جتیرن. جتیرن. ورنہ ہر کوئی ہم سے گھوڑا کہہ سکتا تھا تمہارا پروفٹ تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا گیا بھائی ہمارے پروفیٹ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا نہ ان کی یہ ڈومین تھی یہ میں اب وہ بات بتانے چاہوں ان کی ڈومین یہ نہیں تھی وہ ہزائ کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں اب میں میکینیکل انجینئر ہوں بی ایس سی آنرس کے ساتھ کی ہوئی ہے میں نے لیکن ایمبرولوجی کی فیلڈ میں میں شاید زیرو ہوں کیونکہ میری فیلڈ کون نہیں ایک اچھا انجینئر اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر پھر ڈاکٹر میں بھی کئی فیلڈس ہیں انجینئرنگ میں بھی کئی فیلڈ ہیں دنیا میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اس کو خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ عہد ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے اعتبار سے مثلاً ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہوتے تو یہ ان کے لیے خوبی نہیں تھی وما حشعر وما ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے شان شان ہے تو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو بات ڈفرینٹ ہو جائے یہ بات ضروری تھی جو میں نے الحمدللہ بیان کر دیں اور آخری بات اسی کنٹیکس میں فلسفہ رسالت کے حوالے سے میں نے تین آیات ایک تو یہیں پر آئے تھی جو سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ اسی طرح بیان کی سورہ بنی ترائیل کی آیت نمبر پندرہ مماکنہ معذدی نہ حت نب عطا رسولہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو محوس نہ کر دیں ایک آخری آیت ہے جو فلسفہ رسالت کے اوپر ایک ایفیکٹ ہے قرآن پاک میں اور وہ ہے سورت الحدید کی آیت نمبر پچیس وہ اب آپ ذرا نکال لیجئے پانچ سو بیالیس نمبر سفا ہے یہ بلو والے پرانے پاک میں آخری سفا ہے پارہ نمبر ستائیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بلبینا بے شک ہم نے رسولوں کو مدوس کیا کھلی نشانیاں دے کر موجزات دے کر کھلے دلائل دے کر ب انزل نام معمول کتاب اور امبیا کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں بلمیزان اور تلاسو بھی اتاری لی حقومن ناسب تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے انبیاء کرام علیہ السلام انصاف دلانے کے لیے آتے ہیں انصاف کا لفظ دنیا کے ہر شعبے پر بولا جاتا ہے یہ ایسا جنرل برڈ ہے اور اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو بدماش ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انصاف کا سسٹم ہو وہ تو بدماش کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نظام رائج ہو غریبوں کے حقوق وہ غب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے پھر کیا کیا انزل الحدیب ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ان کے لیے فی حفاظل شدید جس کے اندر بڑی سختی ہے یعنی پھر آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی آج بھی لو استعمال ہو رہا ہے مینلی ہتھیاروں کے اندر کہ یہ ہتھیار کو استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے جب ضرورت پڑے خام خاں نہیں خود کا شملے کرنا نہیں وہ میں نے بتا بھی کہوں وہ حرام ہے بالکل مسلمانوں پر خود کا شملے کرنا لیکن جب اسلام کو قائم کرنے کے لیے کتاب کی باری ہے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا کتاب عزت دا سم اسلام یہ دیکھے نا یہ فلسفے کی کرم علم الکلام کی گڈ سنم بونم آف اسلام الحدید ہم نے لوہا اتارا پھی بخ س شدید جس میں بڑی سختی ہے ببنا بھی الناف اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہیں اس لوہے کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ظلم کا نظام ختم ہوگا اس لوہے سے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا اور دوسرا ویسے بھی کئی چیزیں لوہے کے ذریعے دنیا کا اس وقت کئی سسٹم یہ ہمارے پنکھے بھی لوہے سے بنے اللہ میم سرحو اور رسول بلغیب اور اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے اصل اب یہ لفظی معنی یہاں پر ہے اللہ جاننا چاہتا ہے تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے یہاں پر بھی ہم طویل کر رہے ہیں سمجھنے کی اللہ جانچنا چاہتا ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ سبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بلغئی غیب بغیر اللہ کو دیکھے ان ربهم بالغیب انزین بالغ لہمر کبھی جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مشیت اختیار کرتے ہیں خشیت اللہ کی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اجرا ہے دیکھ تو سارے مان لیں گے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اب یہ نہیں اب رسولوں کے مشکل خوشا ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ظہری اخبار وہ مثالیں پیش ہیں من اللہ پرانے پاک مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی میرا پورا پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے پڑھا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے آٹھ سفوں کا وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں ریسرچ پیپر اور بکس والے حصے میں پڑھا ہوا ہے من انساری کون ہے جو اللہ کے یہ مددگار ہوتے دیکھے جی غیر اللہ سے مدد مانگی اسلام نے تو پھر عیسلام کے صحابہ ان کے مشکل پشا ہو گئے لگائیں یہ چیز یہ ظاہری اسباب ہیں غائب میں مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ان اللہ قوی عزیز یہ ساتھ کبھی اللہ نے وہم بھی نکال دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے کبھی ہے اور غالب ہے یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ تم نبیوں کا ساتھ دو تم نہ بھی دو اللہ تعالیٰ اکیلا بھی اپنے امبیا کو غالب کرنے کے لیے کافی ہے کافی نہیں ہے ایک شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی تین سو سال کی حکومت فرعون کی ختم کروا دی اس بندے کے ذریعے علیہ السلام اللہ تعالیٰ غالب ہے ان اللہ کبھی بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب